اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کزم اور, اور ان کی زمیں اور ان کے مکان اور ان کے مال اور وزمیں جس پر تم نے ابھی قدم نہ رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے